أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همجه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سجعد لهم الرحمن وغدى گزشتہ جمعہ دل مبارک میں ابو در غفاری حضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا اسی سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں وہ آخری جملہ یہ تھا یا ایبادی ان نماحیا اعمال کو سی میرے بندو صرف تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں اور گنتا ہوں وہ امال اچھے ہوں یا برے ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور گن رہا ہوں اور پھر ایک وقت آئے گا تم مفی کو کہ ان سارے امال کا بدلہ پورا پورا تمہیں دوں گا اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہوگا اور برے اعمال کا برا بدلہ ہوگا تمام بجتا فرحمد اللہ جو شخص اچھے عمل پاتا ہے کرتا ہے بدلا کا شکر ادا کرے اسی کی حمد و ثنا بیان کرے کہ یہ مہد اسی کی توفیق ہے اور ان اعمال کا اچھا بدلا اسی کا فضل اور اس کی جزا ہے وہ مم بجد غیر بالک اور جو شخص اپنے امال میں برے عمل پاتا ہے اچھے عمل مفقود ہیں موجود نہیں ہیں فلاح علوم اللہ نفس وہ اپنے نفس کی خود ملامت کرے برے اعمال اس کی ذاتی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے تو جنت اور جہنم کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے انبیاء کے کی تعلیمات نصف الار کے سورج کی طرح بالکل آیا اور واضح ہیں اور یہ الہی اللہ کا نور قیامت تک موجود ہے آیات بینات بالکل روشن ہے تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص برا راستہ منتخب کرتا ہے اور جہندم کی راہ پر چلتا ہے تو وہ بڑا ہی ملامت کا مستحق ہے تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال سارے کے سارے شمار کیے جا رہے ہیں خواب و دن کے اعمال ہوں رات کے اعمال ہوں خلوت کے ہوں جلبت کے ہوں اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے نبی نبیر اسلام کی ایک اور حدیث کسی موقع پر سنا چکا ہوں اور وہ بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کل نا تخائے ہر شخص صبح گھر سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے تو او ہی اپنے آپ کو بیچتا ہے جنت یا جہنم کے عبد اور جب وہ دن ختم ہوتا ہے تو یا تو وہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے اور یا جہنم میں داخل کر کے برباد ہو کے لوٹتا ہے انہیں عمل اور جزائے عمل ساتھ ساتھ ہیں اور ہر شخص ہر روز اس مرحلے سے گزرتا ہے یہ جی صبح کو گھر سے نکلنا یہ قسم کا استعارہ ہے لازمی نہیں کہ گھر سے نکلا جائے کیونکہ اکثر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے تو خواہ وہ گھر میں رہے یا گھر سے باہر جائے حضر میں ہو سفر میں ہو ہر شخص ہر روز اپنے آپ کو بیچتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں دو ہی قیمتیں ہیں کوئی درمیانہ اختیار کا راستہ نہیں ہے فریق ان فر و فریق انفر سعید جنت یا جہنم دو ہی گھر ہیں اور دو ہی جزائیں ہیں یہ کام ہر روز ہو رہا ہے اللہ رب العزت انسان کے عمل روزانہ دیکھتا ہے دن کے اور رات کے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاقیات ہیں معاشیات ہیں سیاسیات ہیں روزانہ ہر پہلو سے ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور پھر جب اس دن کے معمولات ختم ہوتے ہیں تو ہر شخص کے لیے دو میں سے ایک جزا یا ایک نتیجہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آج یا تو وہ جنتی بن کر لوٹا ہے اور یا جہنمی بن کر لوٹا ہے لہذا یہ صورت حال بہت ہی محیب ہے خطرناک ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے اور اس کا علم رکھتے ہوئے ہم نے مستقل اپنا دستور العمل منہج حیات متعین کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس حدیث پر عمل پیرا ہوں کہ ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے اچھا ہوتا ہے بہتر سے بہتر کی جدوجہد ہو اور اس کے حصول کی کوشش ہو کیونکہ امال شمار ہو رہے ہیں اور شمار کرنے والی ذات ہر پہلو سے عمل کو دیکھتا ہے اور کسی عمل کو بھولنے والا نہیں ہے اور اس کا فرمان بھی ہے تو میں یہ عمل مصقال اضرہ دن خیر تو میں یا عمل مثقال عذرہ دن شریا راہ کہ جو شخص ایک ذرہ کی مقدار نیک عمل کرے گا اور رودے قیامت اسے دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ کی مقدار برا عمل کرے گا تو وہ بھی اس عمل کو دیکھے گا وہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو شمار کر رہا ہے اور نتائج تیار ہو رہے ہیں اور نتائج صرف دو ہی ہیں دو میں سے ایک انجام اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ صورت حال روزانہ قائم ہوتی ہے اسی لیے پیغمبل اسلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کے بارے میں تو فرمایا کہ من تو اعلیٰ عمر ہو حاصل عمل ہو جس کو اللہ رب العزت لمبی عمر دے اور ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی دے دے تو اس کا ہر روز اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا ہر روز وہ کتنا اللہ کا ذکر کرے گا اور کتنا پرانے پاک کی تلاوت کرے گا اور کتنے اعمال سالح انجام دے گا تو روزانہ اس کے عمل بڑھتے جائیں گے اور اچھے عمل کی جدا بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اور ایک شخص اگر لمبی عمر پا لیتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ساتھ تو روزانہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کی ناراضگیوں اور جہنم کی جزا کا نشانہ بنتا ہے اور اگر معاشیتیں روزانہ کی جائے تو کتنا بولتا کہ کو کتاب دے رہا ہے کچھ معصیتیں انسان روزانہ کرتے ہیں جس کی ایک مثال ہر روز کلین شیو ہونا اور داڑھی کو مونڈنا یہ گناہ روزانہ ہوتا ہے اور اس طرح صرف محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے کیونکہ داڑھی امور فطرت میں سے ہے اور امور فطرت وہ امور ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شریعت متفق ہوں فروائد کے اعتبار سے انبیاء کی شریعتوں میں بڑا اختلاف ہے اللہ رب العزت جو چاہے تبدیلی فرما دے اور جو چاہے شریعت نادر فرما دے لیکن دراڑی کو امر فطرت کہا گیا ہے اور امر فطرت وہ امر ہے جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں اور دعوتیں متفق ہوتی ہیں یہ استحصال جو ہے یہ سارے انبیاء کی سنت کا استحصال ہے اور پھر اس کا حکم بھی ہے عوف الحا گاڑیوں کو پورا کرو بفر الدوحا قوف الحا گاڑیوں کو معافی کر دو چھوڑ دو پورا رکھو اس قسم کے بہت سے سیزے یہ امر کے سیزے کہلاتے ہیں اور امر فرزیت اور وجوب کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ فرض بھی ہے اور سارے انبیاء کی سنت بھی ہے ایک انسان اگر ہر روز ایک معصیت کا ارتکاب کرے تو یہ گناہ پر اصرار ہے بار بار کرنا گناہ ایک بار ہو دو بار ہو دس بار ہو لیکن اگر روزانہ ہو اور ہزار بار ہو تو ایک ہی گناہ پر اسرار کتنے بڑے اللہ کے غید و وغب کو دعوت دینا ہے اور کچھ معصیتیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں جیسے کپڑے کا ٹہنے سے نیچے لٹکانا یہ ہر راہ معصیت ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے آستینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں یہ بھی معاشیت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اور بالوں کو موڑنے سے اور فولڈ کرنے سے روکا ہے یہ معاشیت ہر راہ ہوتی اور کپڑوں کا ٹپنے سے نیچے ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ رب العزت روز قیام تو شخص کو پاک نہیں کرے گا پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا نہ اس سے کلام کرے گا اور اسے اداب علیم میں ڈال دے گا تو یہ معیت وہ ہے جو روزانہ ہوتی ہے ہر وقت ہوتی ہے بعض لوگ نماز کے اوقات میں کپڑا اوپر کر لیتے ہیں وہ اس طرح گناہ ہے کہ کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے اس سے بھی روکا گیا ہے تو ایک انسان اگر واقعات جنت کے سودے میں مخلص ہے یہ نافرمانیاں کون سی پہاڑ کی طرح بھاری ہیں بہت ہی ہلکی بے لذت ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے یاد رکھیں پیغمبر السلام کا فرمان ہے کہ الجنت وقر وحد کم شرا کے نہ صلی مثل علیہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے بہت ہی قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہیں تمہاری کوئی ایک نیکی اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی فور جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور کوئی ایک گناہ اتنا زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے مکھی والی حدیث جو اب بن عباس پر موقوف ہے لیکن اس قسم کی حدیث رائے سے نہیں کہی جا سکتی اس کا حکم رفو کا ہے کہ دو شخص جا رہے تھے ایک بستی سے گزر ہوا اس بستی کے لوگ اپنے کسی بڑے اور اس کے سلسلے میں جمع تھے اور ان کی خانقاہ میں ان کے اس آستانے میں اور اس کا تہوار قائم تھا اور ان کا رواج یہ تھا کہ آج اس بستی میں ہر آنے والا شخص چڑھاوا پیش کرے گا یہ دونوں گزرے پکڑ لیے گئے ایک سے کہا کہ اکرم نہ شیا اس پر کچھ چڑھاؤ اس نے کہا کہ میں بالکل دست ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں کہا کہ ہمارا رواج ہے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہوگا بلاؤ اباب ایک مکھھی ہی مار کے چڑھا دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سو تعویلیں کی ہوں گی آگے چل کے توبہ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ معاملہ خلاف عقیدہ ہے خلاف توحید ہے اور حصول قرب کے لیے کوئی چیز چڑھانا پیش کرنا یہ ایک عبادت ہے جس کا صرف اللہ مستحق ہے اس نے سو باتیں سوچی ہوں گی ایک بکھی مار کے چڑھا دے یہ بھی سوچا ہوگا کہ مکھی تو ایک خسیس سا جانور ہے چھوٹا سا حقیر سا لوگ تو بڑے بڑے بکرے اونڈ اور گائے چڑھا دیتے ہیں ان کے مقابلے میں اس مکھی کی کیا حیثیت ہے اس نے مکھی مار کے چڑھا دی انہوں نے اس کو آزاد کر دیا مگر وہ شخص ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا گیا تو ایک ہی عمل اسے جہنم میں لے گیا دوسرے کی باری آئی تم چڑھاؤ کچھ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں کو ٹال مٹول سے کام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی دینا کوئی چیز دی چڑھانا کوئی چڑھاوا پیش کرنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے یہ میرے منحص کے خلاف ہے میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا قتل کر دیے جاؤ گے فرمایا کر دو ایک جان ہی تو جائے گی جس نے بالآخر جانا ہے اس نے یہ کام نہیں کیا فضار بو اس قوم نے اس کی گردن میں وار کیا اسے قتل کر دیا وہ شخص جام شہادت نوش کر گیا اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا تو جنت اور جہنم بہت ہی قریب ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عقیدے کا اہتمام یا عقیدے کا خل ان دونوں باتوں کے کی کیا اہمیت ایک شخص کسی اہم موڑ پر عقیدے کا استمام کر جائے اس کی حفاظت کر جائے اور اس کے منفی منافی کسی کام کا ارتکاب نہ کرے تو وہ کس قدر فوری اللہ رب العزت کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے اور ایک شخص اگر خلاف عقیدہ امر کو انجام دے دے تو کتنا وہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا مستحد بن جاتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعمال کس طرح شمار ہو رہے ہیں اور کس طرح فوری ان کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں اور یہ ہر روز ہوتا ہے اور انسان ہر روز یادو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو جنت کا فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے اور یا وہ جہنمی بن کر لوٹتا ہے اپنے آپ کو برباد کر کے کہ اگر موت آ گئی تو جہنم کا نشانہ بن جائے گا تو یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن بہت ہی قابل غور ہے ہمیں ابھی سے اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل صالح کا عادی بنانا ہے ایک طلب سچی طلب اپنے اندر پیدا کرنی ہے سچی طلب کا معنی کیا ہے لوگ طلب کا نام لیتے ہیں کہ طلب سچی ہونی چاہیے عمل جو بھی ہو یہ سوچ غلط ہے سچی طلب کا معنی یہ ہے کہ دل میں حرص ہو رغبت ہو اللہ تعالی کے ثواب کی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل اور راستہ ہے وہ مطابق اور رسود اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ سچی طلب ہے اور ایک شخص کے دل میں اگر طلب ہی طلب ہو اتباع سنت نہ ہو اور عمل میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عنصر نہ ہو تو اس کی طلب جھوٹی ہے چاہے وہ پوری زندگی سفر پہ لگا دے اور پوری زندگی چلہ کشی کرتا رہے اگر عمل خلاف سنت ہے یہ سب کچھ بیکار اور باطل سچی طلب اور یہ طلب تو اتنی قابل قدر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے با صحابہ کو اسی پر جنت کی مشارت دے دی جیسے وہ بن مشتم الغفاری کا واقعہ ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جن کا اللہ تعالی قیامت کے دن حساب نہیں لے گا اور نہ ان کو آزاد دے گا حساب نہ لینے کا معنی یہ ہے کہ ان کو بلائے گا ضرور اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے اعمال شمار کرے گا لیکن مناقشہ نہیں کرے گا یوں نہیں پوچھے گا کہ تھی نے فلاں کام کیوں کیا یہ کیوں مناقشہ اللہ نے کر لیا تو وہ شخص مارا گیا من نوک اس وقت ارد جس شخص سے مناقشہ ہو گیا حساب و کتاب کے دوران کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا تو اللہ تعالی کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں کوئی سورما ایسا نہیں ہے جو اللہ رب عزت کے کیوں کا جواب دے سکے وہ یقینی نہیں ہو گیا برباد ہو گیا تو اللہ رب العزت ستر ہزار افراد کا حساب نہیں لے گا معنی یہ کہ مناقشہ نہیں کرے گا انما ذالک کراڑوں صرف اعمال کو پیش کرے گا نے فلاں عمل کیا فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا اور آخر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ستر ہزار افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق محکل الفن سبرون الفن اللہ تعالیٰ نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دے دیے جو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے صحابہ کرام سوچنے بیٹھ گئے یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام یہ حضیث ارشاد فرما کہ گھر چلے گئے اور صحابہ آپس میں مہو گفتگو ہوئے کہ یہ لوگ کون ہیں کسی نے کہا کہ رسود اللہ, اللہ یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کیونکہ صحابہ کا اجر بہت بڑا ہے لند مسار جن نگاہوں نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی یہ شرف صحابہ کا کسی نے جواب دیا کہ نہیں صحابہ کی اکثریت پہلے مشرک اور کافر تھی یہ شرف تو ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کی ولادت اور پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی اور وہ شروع سے اسلام پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اور پوری زندگی ہم صالح کرتے رہے اور ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہوا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں ابھی یہ بات جاری تھی کہ نبی السلام تشریف لے آئے اور صحابہ نے پوری بات پیغمبر اسلام کو سنا دے ذکر کر دی رسول اللہ نے شادایا یہ گروہ نہ تو وہ ہے اور نہ یہ ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی دور میں ہوں صحابہ کے دور میں ہو تابعین کے دور میں ہو اطبائے طابعین کے دور میں ہوں آج سے ہزار سال بعد آئے جب بھی آئیں مشرق کے ہوں مغرب کے شمال کے جنوب کے عربی ہوں اجمی ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار خوبیاں پیدا ہو جائیں ایک لاستر قون بلا رون بلا یق تو وہ لوگ دم نہیں کرواتے کوئی بھی مرض ہو مشکل ہو بیماری ہو کوئی نقصان ہو وہ دم کا تقاضا نہیں کرتے دم کا تقاضا نہیں کرتے اس میں حکمت یہ ہے کہ دم ایک مانوی چیز ہے ڈاکٹر کی دوا نظر آتی ہے لیکن دم دکھائی نہیں دیتا ایک مانوی چیز ہے اور اس کا تقاضہ کرنا کسی سے یہ اس غیر سے ایک مدد طلب کرنا ہے گو شریعت نے دم کو حلال قرار دیا ہے لیکن کسی حد تک گندر پر جز پر توکل کے منافی اب ظاہر ہے کہ دم کسی عالم سے کسی نیک شخص سے کروائے گا وہ شخص گھر سے دور بھی ہو سکتا ہے اب جب تک وہاں پہنچے گا نہیں تب تک اسی کا تصور دل میں قائم رہے گا کب وہ ٹھکانا آئے اور میں دم کرواؤں تو کسی حد تک اللہ رب العزت کا تصور دل سے دور ہو جاتا ہے اور یہ چیز غیرت توحید کے منافی کہ ایک انسان ہمیشہ اس طرح رہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہی کا تصور ہو اسی پر توکل ہو اسی سے دعا ہو اور اسی کو پکارے اسی کے ساتھ امیدیں وابستہ کرے جب نا آدم اِن نہ کما داودی برا کا ملا ابالی آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور صرف میرے ہی ساتھ امیدیں قائم رکھے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا تو یہ ایک توحید کا بڑا اہم باب ہے ہاں دم کر سکتے ہیں خود کوئی مریض سامنے آ گیا اپنے مرض کا اس نے ذکر کر دیا آپ نے پہچان لیا خود دم کر دے یہ شرعن ثابت ہے بلکہ پیغمبر کا فرمان ہے من اراد ان ينفع ينفع کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو دم کے ذریعے نفع پہنچانا چاہے تو ضرور پہنچا دے اور ایک بات اور سن لیجیے کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں گے دم کروانے کے لیے وہ شخص آپ کے لیے اتنا درد اور اخلاص نہیں رکھے گا جو اخلاص اور درد آپ کا کوئی تعلق دار رکھے گا گھر میں ماں ہے باپ ہے بھائی ہیں انہیں آپ کے مرض کا جس قدر افسوس ہوگا کسی اور کو نہیں ہو سکتا جس دردِ دلی حضور قلبی اور اخلاص کے ساتھ وہ دم کریں گے بھی اور نہیں کر سکتا بلکہ وعد وقاب کی درگاہوں پر بیٹھے ہوئے ان کی نگاہیں آپ کی جیبوں پر ہوتی ہیں پیسہ بٹورتے ہیں تو ان کے دم میں کیا درد ہوگا کیا اخلاص ہوگا تو ہمیشہ اس قسم کا رویہ نقصان دہ ہو سکتا ہے لہذا اللہ تعالی بعض اوقات کسی انسان کو مرض دیتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص میرے سامنے روئے گڑ گڑائے مجھ سے مانگے دعائیں کرے یہ موقع بھی آپ کھو دیں اور کسی اور کو دے دیں کہ آپ ہی دم کریں تو یہ بھی اللہ رب الزت کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اس لاس ترخون میں بڑی حکمت ہے ان ساری حکمتوں کو سامنے رکھے اور پھر بعد اوقات بڑے بھیانک کام ہوتے ہیں جیسے تعویز نویسی پلیٹوں پر لکھ لکھ کر گھول گھول کے پلانا جعفران سے اور کھانے اور پانی پر پھوکے مارنا ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں اور بعض چیزیں منع ہیں تو جو شخص پوری زندگی کسی مرض میں گرفتار ہو کسی مشکل میں پھنس جائے تو خود ہی دعائیں کرے خود ہی دم کر کرے اپنے اوپر پھونکے کسی اور سے تقادہ نہ کرے ہر ہاں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے وہ ایک خالص دنیا میں تحقیق ہے امراض کا علاج اور شفا اور پیغمبر اسلام کا حکم بھی ہے کہ تدابو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو دعا لیا کرو ما اندر اللہ من دائم اللہ تعالی نے ہر مرد کی شفا اتاری ہے تو اللہ تعالی کی اس شفا کا تزن کیا کرو وہ ایک ظاہری چیز ہے جس کی آپ نے فیس دینی ہے دوا لینی ہے ان گولیوں کو یا جو بھی چیز استعمال کرنا ہے وہ ایک مائن چیز نہیں ہے دم کی طرح اس فرق کو سمجھتے ہوئے جو لوگ اتنا اونچا توحید کے مرتبے پر وفائد ہیں وہ کسی سے تقاضا نہیں کرتے دم کا آپ کے اوپر خود ہی دم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو قیامت کے کی شرف ادا فرمائے گا کہ ان کا حساب نہیں لے گا اور جنت کا داخلہ ادا فرما دے گا برائے تر تطیور بھی نہیں کرتے یعنی پرندوں سے فال لینا جس کی بہت سی صورتیں ہیں جیسے بہت سے لوگوں نے توتے پال رکھے اور وہ مختلف کانٹ اٹھاتے ہیں اور ان سے فال کا حال معلوم کرتے ہیں ہر بات طوطا بتائے گا کتنا یہ بے حد انسان ہے اشرف المخلوقات جس نے اپنے سارے امور توتے کو تفویض کیے ہوئے اور تطیر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ پرندوں سے اس طرح فال لیتے ہیں کوئی پرندہ راستے میں نظر آیا اس کو اڑا کے دیکھتے ہیں اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو مبارک سمجھتے ہیں اور بائیں طرف گیا تو اس کو مرحوز سمجھ کر وہیں سے لوٹ آتے ہیں کوئی پرندہ اچھا ہو بلبل بل کی آواز کو اپنے لیے بائیں سے راحت و نیمن سمجھتے ہیں اور گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو خود الو بن جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن منہوس ہے نقصان دہ ہے ایک صاحب اقل انسان جس کے پاس آیا دے دے اسے ایک الو الو بنا دے تو کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ سارے ہمال گنے اور دیکھے جا رہے اور تیسری جی چیز اکتوا ہے یہ کچھ علاج کی صورت آگ سے بدن پر داغ لگوانا کیونکہ اس میں آگ کا عمل دخل ہے اس لیے اس علاج کو اچھا نہیں سمجھا گیا جائز تو ہے مباحث ہے لیکن کچھ لوگ اتنا توقل کریں کہ اپنے علاج میں آگ استعمال نہ کریں اور اللہ رب ربر سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہی شفا دے دے یہ بھی ایک توقل کی ایک بڑی اہم لڑ ہے اور چوتھی بات یہ کہ سارے امور میں اپنے پروردگار پر توقل کریں تو جو لوگ اتنے اونچے مرتبہ توحید پر فائد ہیں اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا ان کا حساب نہیں لے گا بلکہ بہت آسانی سے ان کا معاملہ ختم کر کے جنت میں داخل فرما دے گا وہ بن محسن وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ادو اللہ یا رسول اللہ رسم دعا کر دیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اس زمرے میں شامل فرما لیں ان ستر ہزار افراد میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل فرما لینا فرمایا کہ انتمن ہوں اور تم انہی میں سے ہو بشارت مل گئی جنت کتنی قریب ہے ایک سچی طلب سچی تڑب حصول جنت کی تو یہ شوق ہمیشہ داونگیر ہو حصول جنت کا شوق اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہمیشہ داونگیر ہو یہ طلب بڑی کام آنے والی چیز ہے جیسے اکاشا کی کام آ گئے تبھی تو فوراً بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دے وہ بھی صحابی تھا میرے لیے بھی دعا کر دیں تو رسول اللہ سب نے شاہ فرمایا کہ سبا کا کبھی اکاشا اکاشا سبقت لے گیا سبقت کس چیز میں اپنی سچی طلب اور تڑب کے ادھار میں خصور جنت کے شوق میں اس وقت کتنے حاضرین تھے سب سے پہلے اقاشا نے یہ تقاضہ کیا اور مطالبہ کیا اور یہ دعا کروائی اس کا معنی اس وقت سب سے سچی طلب اکاشا کی تھی دیکھیں شریعت کی سماہت عمل نہیں کیا ابھی لیکن طلب کی صداقت اللہ نے دیکھ لی اور جنت کی بھارت مل گئی جنت مخلوق تقسیم نہیں کرتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم انہیں میں سے ہو یہ خالق کائنات کی وہی سے کسی کو جنت میں داخل کرنا کسی مخلوق کا اختیار نہیں ہے یہ تو اللہ رب عزت کا امر ہے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے اہم معاملہ عقیدہ اور توحید ہے اللہ باب نے فرمایا کہ فعلم لا الا جان لو لا الا اللہ جب جان چکو تو وسطی خل لمبک پھر اپنے گناہ سے استغفار کر لو اللہ بہت جلدی معاف کر دے گا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بعد استغفار کرتا ہے وہ فوری بخشش کا مستحق ہے بلکہ بعد اوقات اگر استغفار نہ بھی کرے تو اللہ اپنی مشیت سے اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اس پر بے شمار دلائل موجود تو یہ عقیدے کی سماہتیں ہیں لا الہ الا اللہ سب سے بڑا کلمہ ہے اور اس کا علم کائنات کا سب سے بڑا علم ہے تو فرمایا کہ تم اس کا علم حاصل کر لو پھر استغفار کر لو یعنی لا الہ الا اللہ کے علم کے بعد استغفار کرنا بہت جلدی اور بہت زیادہ گناہوں کی بخشش کا موجب ہے تو یہ عقیدے کی سماہت ہے اور عقیدے کی امید ہے اور اس کی برقری ہے کہ سچے عقیدے پر قائم رہنے والا سچی توحید پر قائم رہنے والا اور اللہ رب العزت کی جو ذات و صفات کی معرفت رکھنے والا یعنی کتنی اہم چیز ہے تبھی تو اللہ رب عزت نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں علم کا تقاضہ کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کر ڈبے عبادی الرحیم وہ اللہ آزادی بھولاضابل میرے بندوں کو علم دے دو اس علم کو حاصل کر لیں کہ میں غفور رحیم ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا اور یہ بھی علم دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اذاب بھی بہت شدید ہے بخشنے والا بھی ہو رحم کرنے والا بھی ہوں کہ بندوں کو پورا پورا یہ علم ہو میرے انصفات کا یہاں پر علم پیش کیا گیا اللہ الدی خلاق سبع سب ایسا مواد ہیں اللہ تعالیٰ ساتو آسمانوں کا خالق اتنی ہی زمینیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ ان سب کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ ہی کا امر اترتا ہے خالق بھی وہی ہے امر بھی اسی کا ہے ان ان قد تاکہ تم کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیے اتنی بڑی مخلوق ہیں اور تاکہ تم جان تو کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے حالانکہ عرش پر مستوی ہے اور ساتوں اور ان کے مابین جو کچھ ہے اور ساتوں زمینیں اور ان کے مابین جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اور تہ تصرا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کا بے اعتبار علم کے احاطہ کیے ہوئے ہیں بعت ذات کے نہیں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے ذات کی ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم حاصل کر سکتا ہے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ذات مست عرش ہے اتنا اوپر ہے کہ اس کی بلندی کا ہم کو اندازہ ہی نہیں اس کی بلندی کا ہم کو ادراک ہی نہیں وہ علوم اللہ ہی جانتا ہے وہ بلندی اللہ ہی جانتا ہے اور وہاں مستوی ہو کر وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے بین بار علم کے کہ تم کو یہ علم حاصل ہو جائے یہ علم بڑا پر گزیدہ ہے اس علم کو حاصل کریں یہ علم ہر وقت بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور یہ گویا مستقل ایک نیکی ہے جو بندے کے ساتھ ساتھ ہے اللہ تعالی جب ہر وقت ہر روز ہر دن ہر رات بندے کے آواز کو شمار کرتا ہے تو یہ نیکی ہر وقت شمار ہو رہی ہے کہ میرے بندے کا عقیدہ اور اس کے جو جو اس کے افکار ہیں وہ بالکل توحید کے مطابق شریعت کے مطابق بحری الہی کے مطابق اور ہر وقت ساتھ ساتھ ہے تو یہ ہر وقت کی نیکی شمار ہو رہی ہے جو بہت ہی عظیم اور بہت ہی برگدیدہ ہے اس معرفت پر کامیابیوں کے وعدے ہیں گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں اس کلم کو پہچان لو لا الا کو اور پھر ایک بار استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سو سال کے گناہ ماپ کر دے گا بڑی اس کی اہمیت ہے اور گناہوں کی بخشش ہی جنت کے داخلے کی توحید ہے اس کے بغیر جنت کا داخلہ حاصل نہیں ہو سکتا ایک گناہ بھی اگر سات معلق ہے جنت نہیں ملے گی آدم علیہ السلام کو ایک معصیت کے ارتکاب پر جنت سے نکال دیا گیا تھا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آدم جیسا پیارا بندہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سارے فرشتوں کا محدود بنا دیا جب وہ بھی ایک معصیت کے ارتکاب پر جنت سے نکال دیا جائے گا تو تمہارے تامن کے ساتھ بھی اگر ایک معصیت بھی باقی رہی چمٹی رہ گئی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے تو گناہوں کی بخشش دخول ہول جنت کا سب سے اہم دریا ہے یادین امن ہر عد الق ملا تجارت تم جی کو میرا واب اے ایمان بالو آؤ تمہیں ایک سودا بتاؤں کہ تم کو اللہ کے دردناک اذام سے بچا لے گا تم ہندو نلّہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر اور اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال بھی خرچ کرو اور جہاں جان سرف کرنے کی ضرورت پڑے وہاں جان بھی پیش کر دو اس طرح جہاد کرو تمہارے لیے بہتر ہے اس کا سلا کیا ہے لكم اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا یعنی ان سے براہ راست جنت نہیں ملے گی تو گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا تو جنت کے داخلے کی اساس جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے تو اس امر کو سامنے رکھیں عقیدے کی سماحتوں کو سامنے رکھیں اور ایک آخر میں بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں کہ پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع یہ اس فضیلت کے حصول کی ایک بڑی اہم کڑی ہے جنت کا داخلہ اس کی دو بنیادیں ہیں ایک اللہ کی رضا اور محبت اللہ کے بندے درادی ہو جائے اس کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے تو وہ جنتی ہے دوسرا گناہوں کی بخشش ایک گناہ بھی اگر باقی ہے تو جنت کا داخل داخلہ ممکن ہے ہاں وہ معاف ہو جائے تو پھر جنت حاصل ہوگی تو یہ دو ہی اسباب ہیں حصول جنت کے باقی ہمارے اعمال ہماری نیکیاں بہت ہی قاصر ہیں جنت بہت مہنگا سودا ہے یہ نیکیاں جنت کا عمز نہیں بن سکتے ہاں ان نیکیوں سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے جب گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر جنت کے داخلے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور پھر یہ داخلہ انتہائی آسان اور بالکل ضروری ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں قائم ہیں پیغمبر اسلام کی سنت کے اتباع پر کون رکن تم اللہ فتح اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو اس کے دو سمرے ہیں یوبم اللہ ایک اللہ تم سے محبت کرے گا اور دوسرا یا فرق اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ دو ہی چیزیں ہیں جنت کے حصول کا سبب ایک اللہ کے ردا کا حاصل ہونا اس کی محبت کا حاصل ہونا اس کی رحمت کا حاصل ہونا اور دوسرا گناہوں کی بخشش اور یہ دونوں چیزیں قائم ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع پر افسوس یہ ہے کہ جس قدر یہ چیزیں ضروری ہیں ایک اللہ کی توحید دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی خالص اتباع جو میغمبر جماعت عدیث کی دعوت ہے ہر اسٹیج ہر سطح پر انہیں دو چیزوں سے لوگ دور ہیں پیغمبل اسلام کی اتباع کے مقابلے میں آباء اجداد کی پیروی بزرگوں کی پیروی امہ کی تقلید اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں انواع اقسام کی شرک ربوبیت میں شرک الوحیت میں شرک اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات میں شرک یہ بیماری عام ہو چکی ہے جب تک یہ امراض قائم ہیں کامیابی کی کوئی توقع نہیں ہے بلکہ دنیا کا خسارہ اور آخر, آخر کا خسارہ جو ہے وہ حاصل ہوگا تو آئیے توحید خارج کی طرف اور آئیے پیارے پیغمبر کی تباہ کی طرف منہج اتباع بہت ضروری ہے اور یہ سارے مناحج پر حاوی ہے اس مرحج کو قبول کرنے سے اس میں اکثر لوگ بے قدرے ہو چکے اور پیغمبر اسلام کی اتباع کے تعلق سے حقیقی قدر کو اور مقام کو نہیں پہچانتے اسی حوالے سے آئندہ جو میں بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی کیا تقاضے ہیں اور کس طرح اتباع کے تقاضے کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے پیارے پیغمبر نے اس اتباع کے تقاضے کو آسان بنانے کے لیے ہمارے لیے کیا کچھ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اللہ پاک صحیح منہج رہنمائی فرما دے توحید خالص سے سینوں کو منور فرما دے ہمارے ہر عمل پر پیارے پیغمبر کی اتباع کا رنگ ہو اور اللہ کی وحی کا نور ہو یہ نور ہی مدین کرے گا منور کرے گا ہمیں قیامت کے دن اور جنت کے راستوں کو اللہ بھا تو اقولا الحمد للہ ہمارے ایک ساتھی سندھ سے آئے ہیں بیمار... ان کے والد بیمار ہیں سول ہاسپٹل میں داخل دعا کرنے کے اللہ ان کو صحت کامنا ادا فرما دی اور ساتھی سے بھی عادت ہے کہ وہ بھی دعا کرے اس کو مسافر ہے اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے وہ بھی دعا کریں اللہ عزت انہیں صحت کام ادا فرما دے بہت سے دوستوں نے اپیل کی ہے بیمار بیماروں کے لیے دعا صحت کی اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو بہنوں کو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کام ادا فرما یہ آج کا اعلان ایک دینی مدرسے کے لیے ہے یہ ادارہ سیالہ آباد میں قائم ہے اور یہ سکھر کے قریبی علاقہ ہے اور ہم دسیوں بار یہاں جا چکے ہیں ہماری جماعت کے جو نام وقاری ہیں اور سینکڑوں کے استاد ہیں قاری اپاب سیالہ آبادی حافظ اللہ جن کی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رہن دیا ہے اکثر وہ تجوید اور خراج کے دورے کرواتے رہتے ہیں اور خود بھی ایک مستقل ادارہ قائم کیے ہوئے جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں اور تجوید اور قرأت کا پورا پورا وہاں اہتمام ہے ہماری جماعت میں ان اداروں کی کمی اور بحمد للہ اب یہ ادارے قائم ہو رہے ہیں حفظ قرآن کے تجوید کے قرأ کے تو میں سے ایک ادارہ ہے وہ پرانا ادارہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ادارے ہمارے تعاون کے محتاج ہیں اللہ رب عزت کی رحمت کے بعد تو یہاں ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور باہر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے موجود ہوں گے آپ تعاون کریں ضرور یہ ایک سرپرستی ہوگی قرآن پاک کی تعلیم کی تجوید اور قرآد اور حفظ کی اور یہ خدمت ہوگی اللہ کی کتابیں کلام اور کی خدمت ہوگی غور کریں کتنا یہ اہم ایک تعلق ہوگا اس خدمت کے ساتھ آپ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے تو اللہ پاک توفیق ملے اور قبول بھی فرما لے اللہ نیتوں میں اخلاص اخلاصہ فرما دے ہمارے اس قسم کے اداروں کو قائم و دائم رکھے تاکہ علم کی سرپرستی ہوتی رہے حفظ قرآن نادرۂ قرآن اور قرآن، قرآن پروگرام بڑھتے رہے اور یہ کلام الرحمان کی خدمت اللہ پاکی رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاشغلموا لمعتذاتها وكل مرسد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار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 ربنا لا تعاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقظ لنا به بعفو عنا بغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصر ماذا لقوم الكافرين رب اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم من نصر دين محمد صلى بجعلنا منهم فأخذل من خضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت صمير عليم وتب علينا إنك أنت الضواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله وإذا النبي